الحمد رب العالمين والسلام اما بعد باللہ من بسم اللہ يا رسول اللہ صلاة والسلام عليك قیا نبی الله عليك يا يا نور يا نور سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشت اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلی اللہ تعالی محمد میٹ میٹ بھائی اور مدانی چینل کے ناظرین سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں جو یہاں ہمارے مبلغین ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور چونکہ کل ہماری براہ راست نشریات خصوصی طور پر سیلاب سے متاثر اسلامی بھائیوں اسلامی بہنیں عاشقان رسول کے حوالے سے ہوئی اور جو مسلمان اس کا شکار ہوئے اس میں دعوت اسلامی کا کردار اراکین شعرا نے وقتاً فوقتاً کالز کے ذریعے بھی ہمیں دعوت اسلامی نے اس ان معاملات میں کیا کردار ادا کیا نیس وہاں کے کیا حالات ہیں اس سے مطلع کیا اور جو کیفیات تھی وہ بیان کی ان کیفیات کو نشر مقرر کے طور پر بھی بیان کیا گیا اور اس میں کا کچھ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اس حوالے سے ان شاء اللہ زوجل مدنی چینل کا بھی جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے مدنی چینل اپنی نشریات پیش کر رہا ہے اور دعوت اسلامی کے جس انداز سے اکاؤنٹ نمبر اور فون نمبر وغیرہ چل رہے ہیں اور بستوں کی جو کارکردگی ہے وہ بھی دیکھی اور ابھی جس طرح ہماری انقریب خبروں کا بھی وقت ہوگا اس میں بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ دعوت اسلامی کے کس انداز سے اس کی کوششیں کر رہی ہیں اب ایک طرف یہ کوشش ہیں اور دوسری طرف دعوت اسلامی کا اس اہم موڑ پر یہ قدم اٹھانا اور اس کی کوشش کرنا یہ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کس اس انداز سے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کی امت کی خیر خائی کے حوالے سے دعوت اسلامی کا کیا کردار ہے اور یہی جذبہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس موقع پر دعوت اسلامی نے عارضی طور پر کہ باقاعدہ دعوت اسلامی کا یہ ایک شعبہ نہیں ہے جی کہ ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے اس کو مطلب شعبے کی حیثیت دیں کہ ہم سیلاب سدگان کی مدد کر رہے ہیں بلکہ عارضی طور پر اس کا قیام ہوا جی جی بعض مستقل چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ دنیا میں بے شمار کام ہیں اور ہر تحریک ہر تنظیم جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کے جو بھی آداف ہوتے ہیں اس کی طرف بڑھتی ہے تو ہمارا بنیادی مدنی مقصد تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کی کوشش اور اسی کوشش کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اس وقت رکنے شورا حاجی شاہد صاحب جو پاکستان کابینہ کے ہمارے نگران بھی ہیں وہ بذریعہ کرم فرما ہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ لبیک ایسا آپ نے کرم فرمایا جزاک اللہ خیرہ آمین اس وقت جو ہماری اسلامی بھائی جس انداز سے بستوں پر ہیں اور جو کیفیات پائی جا رہی ہیں ملک بھر میں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں دیکھیے سیلاب کی تباہ کاریوں سے تو ہمارے ناظرین آگاہ ہو رہے ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ جانی اور مالی نقصان کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے زیادہ خطرناک سیلاب اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ارب سے زیادہ کا نقصان کا اندازہ ہے چودہ سو افراد کے فوت ہو جانے کی اطلاعات ہیں درجنوں افراد لاپتہ ہیں تیس لاکھ تیس،, تیس لاکھ سے زیادہ متاثرین, سے زیادہ متاثرین ہیں <تصف> سب سے زیادہ متاثرین <تصف> متاثرین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں کیونکہ وہاں پر سیلاب اچانک آ گیا اور بکیا جگہوں پر یعنی کہ پنجاب میں بھی تباہی ہوئی اور سندھ کی طرح بڑھ رہا ہے وہاں بھی تباہی تباہیوں اور انخلاقی خبریں کہ دس لاکھ افراد سے ان کے مکانات خالی کروانے کا منصوبہ ہے حکومت کا تاکہ اس کے نقصانات سے بچا جائے اور مجموعی طور پر لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں ابھی میاں والی کی طرف جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک ہی علاقے سے وہ دس بارہ ہزار افراد وہ بیچارے خیموں کے منتظر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ دیں ہمیں خیمہ دے دیں کہ اپنی فیملی کو لے کر ہم خیمے میں بیٹھ جائیں ہم مزدوری کر کے ان کو کھلا پلا دیں گے تو بچاروں کے پاس ابھی خیمے بھی نہیں ہیں الحمدللہ للہ ہمارے اسلام پر پاکستان بھر میں جو میں نے آج معلومات کی اس کے مطابق کوششیں کر رہے ہیں ابھی تک پاکستان بھر میں جو میں نے کارکردگی اثر تک لی تین سو بیالیس امدادی مکاتب لگ چکے ہیں اور مزید اس کا سلسلہ جاری ہے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران مرکزی مجلس شورا کے نگران کے اعلان کے بعد کوشش کر رہے ہیں اور گاڑیوں پر سپیکر لگا کر سدائیں لگا کر امدادی سامان اکٹھا کر رہے ہیں الحمدللہ غلہ منڈی میں جا کر وہاں پر اجناس وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں بعض مقامات پر بارشوں کا سلسلہ ہے اس کے باوجود اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ مشکلات بھی آ رہی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ جو 342 امدادی مکاتی میں نے بتایا اس کے علاوہ مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ جو کہ سینکڑوں ہیں ان میں بھی امدادی سامان وہ لیا جا رہا ہے یعنی 342 کی ہمارے بستے الگ ہیں اور اس کے علاوہ جتنے مدارس اور جامعات وغیرہ ہیں ان کی شاخوں میں اس کی ترکیبیں الگ بنائی جا رہی ہیں ان کی تعداد 800 سے زائد ہے نشان مدارس نشان اور نشان جامعات کی وہاں بھی امدادی سامان وغیرہ مطلب وہ لیا جا رہا ہے جمع ہو رہا ہے اب جن چیزوں کی خاص کر ضرورت ہے جو کہ میں وہ اس سلسلے کے توسط سے مدری چینل کے ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا اب خیموں کی ادویات کی بستروں کی اور غذائی اشیاء کی غذائی اشیاء کی بہت اچھا ضرورت ہے کیونکہ بہت آزماشوں کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم گھر میں پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچے ضد کر کے وہ من پسند غذائیں کھاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا میں نے وہ کھانا ہے اور وہاں ایک خاتون کا تو پتہ چلا کہ اس کے چار بچے بیچاری بیچاری کے بچاری کے لاپتہ وہ ذہنی توازن کھو چکی ہے کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ پشاور میں ایک اسکول کے اندر بتانے والے نے بتایا کہ پانچ سے پندرہ سال کی عمر کے کمبش ایک ہزار لاپتہ لا بچے جمع ہیں جو والدین سے گھر بار سے بچھڑ چکے ہیں براہ سب کی ہم نے خیر خائی کرنی ہے ان کو ادویات بھی فراہم کرنی ہے ان کو بستریں بھی دینے ہیں غذائیشیا بھی دینی پڑیں گی تو اس کے لیے سب اسلامی بھائی دل کھول کر ہمت کریں اللہ تبارہ کا مطالعہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس قلعہ میں خرچ کریں انشاءاللہ دنیا بھی ملے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا جزاک اللہ اپنے کرم فرمایا اور ہمیں وقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی اس تشریف آوری اس انداز سے آواز کے ذریعے سے تشریف آبری کو قبول فرمائے آمین اور آپ نے جو ہمیں ترغیب دلائی مدنی چینل کے ناظرین کو ترغیب دلائی اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنے کی بھی راہ خدا استوجل میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جس سے آپ نے ایک بہت اچھا مدنی پُل یہ بھی دیا کہ ہمارے اسلائی بھائی اس وقت کوششوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی مل جل کر ان کے ساتھ اس کاروبار میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق توفیقی خطاف ان علاقوں میں نہیں جا سکتے کیچڑ میں ہم نہیں چل سکتے ہمارے اسلامی بہت سامان بھاگ کیچڑوں میں بھی جا رہے ہیں تو کم سے کم ہم اپنی رقم بھی پیش کر دیں مکتب پر جمع کرا دیں آسان کام اپنے شہر میں جمع کرا دیں وہاں نہیں جانا ہم نے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے خود ہی پہنچا دیں گے ماشاءاللہ مرکز لہولیات سے کئی ٹرک آج رات جا رہے ہیں سردار آباد سے بھی ان امدادی سامان کی ترکیب بن رہی ہے اس کے علاوہ پنڈی سے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی خیموں وغیرہ کی ترکیب کر رہے ہیں مگر ذرا کہ ان کی پرچیزنگ کے لیے ہزاروں نے لاکھوں روپے درکار ہے بالکل اور دعوت اسلامی کے تو اپنے خرچے کروڑوں اربوں میں تو اسلامی بھائی یہ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہم مل جل کر ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے بالکل جزاک اللہ صاحب وقت عطا فرمایا آمین آمین اور اسی انداز سے مزید بھی جیسے موقع ہو اس میں بھی آپ تشریف فرما رہے ہیں تشریف فرما ہوں اور اس انداز سے ہمیں مدنی پور طا فرمائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ بیٹے بیٹے اس صاحبہ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے اتیات اور اس سلسلے کے اندر سے رکوم سامان جس طرح ہمیں بتایا نگران پاک کابینہ نے اس انداز سے ہم ان ادویات اور اس سامان کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں और ये देखें कि हमारे इस्लाई भाई पहुंचे हुए यानी हम नहीं पहुंचे तो हमारे इस्लाई भाई पहुंचे हुए और कल रुकनेशुरा बड़ी प्यारा मदनी फूल उन्होंने दिया कि आखिर दावते इस्लामी ही से क्यों हम इसकी कोशिश करें تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دعوت والے جائیں گے آپ کی چیزیں بھی پہنچائیں گے آپ نے کسی بھی انداز سے وہ چیزیں پہنچا دی وہ ادویات پہنچا دی اجناس پہنچا دی تو وہ تو ان کو مطلوبہ تک پہنچ گئیں مگر ان کے پہنچنے والے نے کھا لیا اچھی بات ہے کہ اس کی حفاظت ہوئی اور اس کی خیر ہوئی مگر صرف اس خیر خائی ہی تک ہم کیوں رہے بلکہ ہمارے اسلائی بھائی جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بھائی وہاں جائیں گے تو ان کی کئی اموات ہوتی ہیں سنت کے مطابق ان کی تدفین کا کرنا اور روابط بڑھیں گے پھر ظاہر ہے کہ جو کوشش کرنے والا ہوتا ہے دینے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے دل میں الفت بھی پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب دعوت اسلامی کے ذریعے ان کو امداد پہنچے گی تو ان کے دل میں دعوت اسلامی کے مزید محبت عام ہوگی اور جب جیسے وہ نارمل ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ زو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تو ایک قلبی اور ذنی لگاؤ ہوگا ان کا کہ یار ان لوگوں نے ہماری ماشاءاللہ مدد کی تھی تو پھر یہ کہ بقیہ عام طور پر جو اس طرح کی امداد کرنے والے ہوتے ہیں وہ بس امداد کی بہت اچھی بات ہے ثواب ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن امداد کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر بعد میں بھی ان کے ساتھ مربوط رہے ہیں لیکن داود اسلامی کا مدر ماحول رات کو بھی رکنے شورا کی کال آئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ زلزلے کے موقع پر جب داود اسلامی نے یہ کام کیا تو کئی اسلامی بھائیوں نے بارہ بارہ ماہ کے لیے چھبیس چھبیس ماہ کے لیے اپنے آپ کو وہاں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ عمد یہ عمد جو بہت بڑی آزمائش کے چند دن ہیں اس کے بعد جو ایک طویل آزمائش ہے اس میں بھی ہم ساتھ دیں گے بلکہ بتا رہے تھے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے تو وہاں پر اپنا مسکن ہی بنا لیا یعنی ان کا دل لگ گیا ظاہر ہے کہ وہ ایسے مصروف ہوئے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ خالی ان کو آباد کاری نہیں پھر مساجد کی تعمیرات مدارس اور یہ بہت سارے کام ہیں اور یہاں پر ایک بات ابھی ذہن میں آ رہی تھی کہ سیلاب کو آئے ہوئے ہفتہ دس دن ہو چکے نا بعض علاقوں میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد ٹرانسپورٹیشن ہے ظاہر ہے کہ وہاں سے جائے گا سامان پھر مکاتب پہ ہوگا پھر وہاں سے مطلوبہ مقام, مقام تک پھر مطلوبہ مقام پر مطلوبہ افراد تک پہنچنے میں ابھی بھی کتنا وقت صرف ہوگا اور جس پر آزمائش ہے وہ تو اسی لمحے آ گئی نا اور خیبر پختوخوا کا جیسا بتایا کہ وہاں پر پہلے سے یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ سیلاب آنے والا کہ پہلے سے وہ حفاظتی تدابیر کرتے دی اب دی جس, دی جس دی پر ہمارے بھائی پر ہاں ہمارے جس بھائی پر آزمائش آئی اس پر اچانک آزمائش آ گئی تو ہمیں کتنا جلد اور کتنی تگ و دو کر کے کتنی کوشش کر کے امدادی سامان اور یہ افراد قوت جو مہیا کرنی چاہیے تاکہ جلد سے جلد ان تک پہنچے اب ظاہر ہے کہ جس کو بھوک لگی ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ وہ جب امداد پہنچے گی تو اب بھوک شدت اختیار کرے گی تو بھوک آ اس بیچارے پر جس کو زخم لگ گیا تو ایسا تو نہیں کہ جب تک دوا پہنچے گی پھر اس کی شدت میں اضافہ ہوگا زخم لگ گیا وہ بےچارہ زخمی ہے وہ منتظر ہے تو ہم جتنا جلدی سے جلدی اپنی جو ہے وہ جیسے کل مثالیں دینا ہم نے تو آج دے دیں صحیح بات ہے تاکہ جلد جو ہے جلد پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق تو جلد جل پہنچانے کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین بھی ذہن بنائے الحمدللہ مختلف مقامات پر بستے بھی ہیں اور مختلف مقامات پر اس انداز سے کوششیں جاری ہیں اور یہ ذہن نشین رہے کہ دعوت اسلامی نے اس سانحے کے موقع پر عارضی طور پر یہ کوششیں شروع کی ہیں اور پھر ایک وقت ہوگا لازمی بات ہے کہ دعوت سامی کے اپنے شعبہ جات اپنے اخراجات اور اپنے معمولات تبلیغ قرآن و سنت کے اپنے سارے انداز ہیں تو جب تک یہ معاملہ رہا دعوت سامی انشاءاللہ اس میں اسی انداز سے پیش پیش رہے گی اور پھر یہ امدادی کام اس انداز سے چونکہ ہمارا شعبہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے مستقل تو یہ جاری نہیں رہ سکے گا یہ عارضی طور پر جاری رہے گا مگر آپ اس حوالے سے جل جل امداد کریں جیسا مبلغ دعوت سامعی نے بہت اچھا مدنی پل دیا کہ جو کل کرنا ہے وہ آج کر لیا جائے تو آئیے اس کے پتے ہم سن بھی لیتے ہیں اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اس کے فون نمبر بھی نوٹ کر لیں اپنے قریب کے وستو کے اور اس پر آپ رابطہ بھی فرمائیں صلی حبیب صلی اللہ تعال اڈ شکل رنگ گل پر حقیقت ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے مٹھی میٹھے اسلامی بھائیو پاکستان کے متعدد علاقوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والے آشقان رسول کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے دعوت اسلامی کے شعبہ امداد برائے سیلاب زدگان سے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے رحیم یار خان زیرو اور زیرو ڈبل غازی خان 0321-6793-272 or 064-2020-430 Gulzare Tehba Sargoda 048 or 0321-6041363 Bahawalpur 0300-5467-926 Ze nine one five or zero three two Ismail Khan, zero three two one nine six one A double, Niyawali, -double or zero three two one nine six two ڈبل سکس اور ڈبل ڈبل محمد ہمارا سلسلہ خوابوں کی تعبیر جاری ہے اور اب انشاءاللہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہنسے معمول ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد جی میں محمد عامر <سن> بات رہا ہوں میرسی سے جی مجھے رات خراب آیا کہ میں جا رہا ہوں اور آگے نا میں نے دو, دو لڑکے دیکھے اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں نے اسے کہا کہ اس طرح کرکٹ کا تو ویسے بہت شوق پایا جاتا ہے جاگتے میں بھی کرکٹ تو خواب میں بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کے مناظر نظر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ صاحب خواب کرکٹ کے شاہی کو یا بہت زیادہ دیکھتے ہوں اگر کھیلتے نہیں ہوں گے تو بعض اوقات جو ہے بندہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو خواب کی شکل میں دیکھتا ہے البتہ اس کی کوئی ایسی تعبیر نہیں ہے آپ نے بیان کیا کہ آپ نے کسی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھیل کود کے بجائے آخرت کی تیاری میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو میں بات کر رہا ہوں محمد تفلیم میرا نام ہے وہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب آئے تو رات کو خواب میں تو یہ شب برأت ہے تو وہ رات کو آئے تو وہ مجھ سے کچھ پیسے مانگ کے لے گئے تو میرے جیب میں دو قسم کے پیسے تھے الگ الگ رقم تھی تو میں نے جلدی میں میں نے جیب میں سے سارے پیسے نکال کر والد صاحب کو دے دیے ہیں تو وہ پیسے لے کر کے چلے گئے اب یہ مجھے پتا نہیں اس کی کیا تصاویر اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر غم و حزن یعنی ملال وغیرہ کے دور ہونے سے ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دنیاوی جو غم یا ملال آپ کو رنج اور تکلیف وغیرہ ہے تو اس سے نجات عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر بھی کریں اور اس کی راہ میں کچھ صدقہ کچھ خیرات بھی کریں کہ صدقہ بھی بلا کو مصیبت کو بندے سے دور کر دیتا ہے اور بالخصوص جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں سیلاب زادہ کے لیے امداد کی بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں کہ صدقے کے بارے میں نفلی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے یعنی ثواب زیادہ کس کا ہے تو جہاں دیگر باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس وقت جس شے کی زیادہ حاجت ہو وہاں پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے مثال ہے ایک جگہ پر بہت سارے مسلمانوں کی آبادی ہے اب وہاں پر مسجد ہی نہیں کہ مسلمان با جماعت نماز ادا کریں تو اب دیگر جگہ پر خرچ کرنے کے مقابلے میں مسجد میں خرچ کرنا زیادہ افضل ہوگا تو اسی طرح اب ملک بھر میں متعدد مقامات پر چونکہ سیلاب کا سلسلہ ہے اور بہت بڑی لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی تعداد آزمائش میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ان پر ہم خرچ کریں گے ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے گا تو اس کی بھی آپ نیت کر لیجئے جس بھی علاقے سے آپ نے ہمیں کال کی تھی وہاں پر اگر آپ کا کسی بھی طرح سے رابطہ ہو جائے دعوت اسلامی کے مبلغین سے یا کسی بھی ذریعے سے تو آپ اپنی مدد صدقے کی نیت سے پہنچا سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کے غموں اور مصائب و عالام کو دور فرمائے اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں سلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ جناب میں سرفراز رہا ہوں کراچی سے جی میں نے خواب یہ دیکھا کہ بحری جہاز ہے تو اس کو میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں اور روڈ پچکی پہ کر رہا ہوں اس کو سمندر نہیں ہے اس کی تعبیر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں باب المدینہ سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی تو یہ جو آپ نے خواب بیان کیا اچھا نہیں ہے عمل میں نفاق کی علامت ہے آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں جو روایتوں میں اور ہمارے اسلاف سے ترغیب ملتی ہے ہر شخص کو اپنے آپ کو گناہگار ہی تصور کرنا چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رات دن آ جانے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ہم اپنے اعمال میں کس قدر مخلص ہیں یہ ہر شخص اپنا خود محاسبہ کرے کسی اور کو ہم الزام نہیں دیں گے کہ آپ منافق ہو البتہ چونکہ خواب کی تعبیر میں اس کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے تو میں آپ سے اپنا محاسبہ کرنے کا عرض کر رہا ہوں آپ خود غور کر لیجئے اگر کہیں پر اس طرح کا معاملہ آپ پاتے ہیں تو اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اس طرح کے خواب دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے اپنا محاسبہ کرے غور کرے فکر کرے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی کوتاہیاں ظاہر ہو جائیں گی اور اگر اس طرح کا کوئی مرض تھا کہ عمل کے اندر کوئی نفاق کی صورت تھی تو آپ کو اس سے بچنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبادات میں بھی اخلاص ضروری ہے اور معاملات میں بھی اخلاص ضروری ہے ہم کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ دوستانہ ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے ہیں اب جو بھی ہمارے جذبات ہیں جو بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک لگاؤ ہے تو جیسا دل میں ہو ویسا ہی ظاہر ہونا چاہیے کہ مسلمان کی زبان اور اس کا دل یکساں ہونا چاہیے اور اگر طلب میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے تو یہ ہرگز اچھی بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ظاہری نمائش سے نفاق سے وہ عمل میں ہو عقیدے میں ہو برتاؤ میں ہو کسی معاملے میں ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو جو مخلص بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے اور مخلص آدمی ہی دین میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا میں بھی مخلص ہی کامیاب ہوتا ہے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سن لو الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلو میرا نام زیشان رفیق ہے اور میں گجرات سے بول رہا ہوں میری والدہ صاحب کو خواب آئی ہے کہ ان کے والد صاحب جو کہ فوت ہو چکے ہیں وہ رات کو ان کو پیسوں کا کوئی بنڈل دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سنبھال کے رکھ تو آپ کے کچھ کام آئے گا تو میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا جو دیکھے کہ اس کو پیسے ملے ہیں تو یہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے اور فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حفاظت کی اور امان کی دعا کریں اس کے راہ میں کچھ صدقہ بھی کریں اور اگر کہیں پر جھگڑے کی صورت درپیش ہو جائے تو اسے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جھگڑا کرنا یہ مومن کا کام مسلمان کا کام نہیں ہوتا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جھگڑا نہیں کر رہے لیکن سامنے والا خواہی نہ خواہی ہمیں اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یا وہ ہم سے جھگڑا کر رہا ہے تو کبھی ایسا معاملہ ہو تو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے این کا جواب پتھر سے دینے کی ترغیب ہمارے اسلام میں نہیں بلکہ معاف کر دینے اور حسن سلوک کرنے اچھا برتاؤ کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے تو جب بھی کوئی جھگڑے کی صورت درپیش ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کریں فتنے کی بھی علامت بیان کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کے فتنے سے بچنے کی دعا بھی کریں اور مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے حفاظت کے لیے اور فتنے سے حفاظت کے لیے آپ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ سوجل اگر کچھ وظائف ہوئے اس حوالے سے تو آپ کو وہ بھی بتا دیے جائیں گے آپ اپنی والدہ کو ارض کر دیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آب کے سب گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائیں اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میں بابل مدینہ کراچی سے محمد رجحا تاری بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے میری سسٹر نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ایک کمرے میں بزرگ آ رہے ہیں میری سسٹر نے ان سے اس گھر میں لوگ کہتے ہیں کہ جن ہے اس کمرے میں جن ہے یا نہیں ان بزرگ سے میری سسٹر نے پوچھا تو ان بزرگ نے کہا جی ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں چلیں میری سسٹر نے کہا کہ وہ ہمیں نقصان تو نہیں پہنچاتے تو انہوں نے کہا آپ کو نقصان اس لیے نہیں پہنچاتے کی کا دروازہ بند رہتا ہے طور پر آپ کھولتے تو ان کو پتا چل جاتا ہے اگر آپ بغیر کھول اندر جائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے بس میرے خواب یہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہے آپ غور کریں اگر واقعی آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے اور ظاہری طور پر بھی آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کا حل کر لیں انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا جو تعویزات عطالیہ کے حوالے سے آپ کو بارہا عرض کیا جاتا ہے تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو تعویزات وغیرہ کا سلسلہ ہے اس میں جنات سے حفاظت کے لیے بھی تاویزات دیے جاتے ہیں وہ جنات کسی شخص پر ہوں کسی کو تنگ کرتے ہوں یا کسی کے گھر میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہوں اور بلا وجہ گھر والوں کو تنگ کرتے ہوں تو دونوں طرح سے حفاظت کے تاویزات دیے جاتے ہیں اور الحمد بہت ساری اس کی برکات بھی دیکھی جاتی ہیں کئی ایسے اسلام بھائیوں کو دیکھا گیا کہ جو جنات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے تاویزات حاصل کیے تو الحمد ان کا جو ہے وہ معاملہ درست ہو گیا اور اگر ظاہری طور پر آپ کے یہاں کوئی ایسے جنات یا آسے وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے فقط خواب کے اندر دیکھا ہے تو بعض اوقات خیال کی وجہ سے بھی بندہ دیکھتا ہے البتہ آپ اپنے قلب کے اطمینان کے لیے گھر کی حفاظت کا تاویز حاصل کر لیجئے اور یہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں دکان میں اگر گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی میں آفس ہے تو وہاں پر حفاظت کا تعویذ وغیرہ ضرور لگا لے تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہونا ہوا تو اس سے حفاظت رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور جادو آصف و جنات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں زیادہ کر رہا ہوں اور میرا نام محمد دلاور اطاری ہے حضور آ, میری میرے بچوں کی امی کو خواب آئی ہے کہ وہ اے, ایک انجانی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ساتھ ایک بچہ سامنے سفید بیل آیا تو سفید بیل جو ہے نا وہ ان کی طرف بڑھا ہے مارنے کے لیے تو یہ ایک اونچائی کی طرف جو ہے نا وہ لپی ہیں تو تھوڑا سا اونچائی کی طرف جب گئی ہیں تو وہ بیل جو ہے نا وہ مار نہیں سکا تو گھبرا آگے تھوڑا آگے ہوئی ہیں تو آگے جو ہے نا وہ چڑھا نہیں گیا لیکن وہ بیل ان کو مار نہیں سکا تو ان کی جو ہے نا وہ جاگ آ گئی ہے سفید رنگ کا بیل متلقن دیکھنا یہ تو خیر اور بھلائی کی علامت ہے اچھی چیز ہے البتہ بیل کا سینگ سے مارنا اس کی تعبیر اچھی نہیں لیکن آپ نے جو بیان کیا تو بیل نے کوشش کی لیکن مار نہیں پایا تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ خواب آپ کی والدہ کے حق میں بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر اور بھلائی کے لیے دو آ کی بھی کثرت کیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو البیب صلی اللہ حضور میں محمد کر رہا ہوں میری اہلیہ نے تقریباً تین چار دن پہلے خواب دیکھا ہے رات کو آسمان سے بائیں طرف اللہ اور بائیں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک لکھا ہے اس درمیان میں میرا نام اور میری اہلیہ کا نام میں اس کے بارے میں آپ نے جو خواب بیان کیا تو اچھا خواب ہے مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس میں ذات کو دیکھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو دیکھا تو یہ خیر اور بھلائی کے علامت ہے ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا اس کے لیے آپ دعا بھی کیجیے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مزید کوشش کیجیے وقتہ نماز کی جو ہے وہ اہتمام کیجیے با جماعت نماز پڑھیے آپ اور گھر والوں کو بھی پنج وقتہ نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیے ان شاء اللہ ز دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کو حاصل ہوں گی اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں صلو محمد ساجد بات گجرہ عالیٰ اکثر خواب ہے یہ کے سفر ہے تباز کاتا ہے اندیا پانی پانی نظر آ رہا ہے صاف پانی سمندر یہ لاتے پوچھنے کی مسئلہ صاف اور ستھرا پانی دیکھنا یہ بھی خیر اور اچھائی کے علامت ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کو دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ کے رحمت سے بھلائی حاصل ہوگی اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ خادم علی تاریخ برے والا سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہوں اس دوران میرے دل میں خوف بھی ہے باہر باہر والی چیزوں کا جنی کے جنات وغیرہ کا میں کسی خوف کے مارے نماز بھی پڑھ رہا ہوں ان سے, ان سے خوف بھی میرے دل میں ہے کافی دیر بعد کچھ آدمی آتے ہیں وہ قبروں پر گلاب کے پھول پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جب اتنا دیکھتا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے بس آپ برائے مہربانی میرے خواب کی تعبیر بتا دیجئے خانجی بھائی آپ نے جو اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ اچھا خواب ہے اور جو خواب اس طرح کا دیکھے نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا انشاءاللہ شاء زواجل تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اچھا خواب دکھایا تو آپ عملی طور پر بھی نیکیہ کرنے کی کوشش کیجئے کہ خواب کے اندر جو اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ ضنی ہوتی ہے البتہ بندے کو اپنی عملی کوشش کو ضرور جاری رکھنا چاہیے آپ نے بتایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امیر اہل سندر دامد ورکاتہ ہوں نے جو ہمیں بہتر مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں نیک بننے کا بہترین نسخہ اب اپنے شہر سے جہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پر انشاء اللہ آپ کو یہ مل جائے گا مدنی انعامات کا رسالہ وہ حاصل کر لیجئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ تبارک وطالع کی رحمت سے آپ کو نیک بننے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا بہترین ذریعہ ہاتھ آئے گا علماء فرماتے ہیں کہ نیک بننے کا ایک بہترین طریقہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے ایک تو ایک ہے کہ نیک کام کرنا جو کہ فرض واجب نہیں لیکن ایک ہے گناہ سے بچنا جب بندہ اپنے آپ کو گنا سے ناجائز سے کم از کم بچانا شروع کر دے گا تو خود بخود وہ نیک ہو جائے گا تو ہمیں جہاں پر نیکیاں کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہیں کہیں اس سے زیادہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے تو دونوں کوششیں کریں گے تو بہت جلد ہم گناہوں سے بچنے اور نیک بننے میں کامیاب ہو سکیں گے اور مدر انعامات کا جو آپ کو میں نے مشورہ ارض کیا دیکھا گیا ہے کہ جو بھی مدن نامات پر عمل کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو الحمد للہ رب المین بہت جلد بہت ساری نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ نے نام کے ساتھ اتاری نسبت کو بھی بیان کیا تو جو اتاری ہے اس کے لیے تو بالخصوص کیونکہ اس کے پیر و مرشید کی طرف سے یہ عطا کردہ دن رات کا جدول ہے ہر پیر اپنے مریدوں کو نیک بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کے لیے طریقے بتایا کرتا ہے مرشد کہتے ہی ہدایت دینے والے کو ہیں رہنمائی کرنے والے کو ہیں اور ہر پیر اپنے طریقے پر اپنے انداز پر مدعہ سب کا مال سب کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور وہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو زمانے کے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنے مریدوں کو رہنمائی کرتا ہے انہیں احکامات دیتا ہے اور جس پر چل کر مرید جو ہے فلاح و کامیابی کو اختیار کرتا ہے تو ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم ہوں نے یہ مدر انعامات فقط امیر اہل سنت کے مریدوں کے لیے خاص نہیں ہے لیکن ایک مرید کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ ایک مرید کے لیے جہاں پر دیگر باتیں اہم ہوتی ہیں وہیں پر اپنے پیر و مرشد کی طرف سے ملنے والے احکامات کی اہمیت کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے وظائف میں بھی یہی ہے ایک وہ وظائف ہیں کہ جو عمومی طور پر بندہ اختیار کرتا ہے اور ایک وہ وظیفہ ہے کہ جو کسی کی طرف سے باقاعدہ اس کی اجازت ملتی ہے تو اس میں اجازت دینے والے کی بھی برکت شامل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ شاء زوجل مدنی انعامات پر عمل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ شاء زوجل نیک بننے اور گناوں سے بچنے کا بہت جلد ہمیں ذہن ملے گا اور عملی طور پر بھی ہم کامیاب ہو سکیں گے اور جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ جس کی تعبیر بیان کی گئی کہ انشاءاللہ شاء زوجل آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا اس تعبیر کا جلد پورا ہونا آپ دیکھ لیں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب الحمد اللہ تعالی علی سے میں جی. نے خواب دیکھا تھا جو ایک لڑکا تھا وہ بہت مہنگا تھا اور جو ایک عورت سامنے بھی سامنے کڑی ہوئی تھی اب میں نے اس کو دیکھا تھا چل کے میرے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہا تھا پھر میں وہ ڈرا ہوا تھا اس لیے اور مجھے نفس کے خیالات کے بہت آتے ہیں یہ خوف کچھ برائے کرم معلومات بتا دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھے خیالات جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے یاد رکھیے کہ جو شخص نیک ماحول میں رہتا ہے اچھے لوگوں میں رہتا ہے تو اس کا ذہن بھی ظاہر ہے کہ اچھا ہوتا ہے اور خواب میں بندے کے رجحانات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے میں یہ بھی کہتا کہ جو بھی اس طرح کا خواب دیکھے نفسانی خواہشات کے حوالے سے کوئی خواب دیکھے تو وہ برا ہی ہوتا ہے نیک شخص کو بھی اس طرح کا خواب آ سکتا ہے لیکن عمومی طور پر انسان کے خیالات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے کہ نیک آدمی کو اچھے ہی خواب آئیں گے اور جو برا شخص ہے تو چونکہ وہ برے ماحول میں رہتا ہے بری سوچوں میں رہتا ہے بری فکروں میں رہتا ہے اس کی روح جو ہے وہ برائی میں لذت محسوس کرتی ہے تو پھر اس کو رات میں اسی طرح کے خواب بھی نظر آتے ہیں اور ڈراؤنے خوابوں کی بھی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے تو اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں اچھی صحبت اختیار کریں آ رسول کی صحبت اختیار کریں نماز پڑھنے والوں کی صحبت اختیار کریں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں اگر آپ کچھ اسٹڈی کرنے کا ذہن رکھتے ہیں پڑھنے کا ذہن رکھتے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ کس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں اگر برا لٹریچر پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر فوج اور اوریانی اس طرح کا جو ہے وہ مضامین ہوتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس پر غور کریں اپنے نظروں کی حفاظت کی کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور آپ چینلز دیکھتے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ کس طرح کے مناظر عمومی طور پر دیکھا کرتے ہیں تو جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء خود ہی بندہ اپنا بہت بڑا محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے اگر غور کرے فکر کرے ضمیر بندے کو بہت کچھ بتا دیتا ہے جو کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا تو میں آپ کو اپنا محاسبہ خود کرنے کی دعوت دے رہا ہوں تو ان شاء اگر اس طرح کے خیالات تھے اس طرح کا ماحول تھا جو وجوہات میں نے آپ کو چند بیان کی اور بھی ہو سکتی ہیں تو آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا جب اچھے خیالات میں رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو خواب بھی اچھے نظر آئیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو آپ اختیار کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ جاگتے ہوئے بھی آشقان رسول کی زیارت ہوگی اور خواب میں بھی انشاءاللہ شاء کبھی مکے کی کبھی مدینے کی اور کبھی انشاءاللہ شاء دین ان کی زیارت نصیب ہوگی تو جیسا بندہ سوچے گا ویسا ہی خواب کے اندر پائے گا اور دیکھے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میں محمد ارشاد اتاری علاقہ سلطان آباد باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میری بیٹی نے خواب میں دیکھا سبائی جو اس سے بڑا ہے وہ گھر میں آیا اس کے تھوڑی دیر بعد بلی گھر میں داخل ہو گئی اور وہ کہیں چھپ گئی تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری بیٹی کا منہ نوچ لیا اور وہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئی اور رونے لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی آپ کی تعبیر بتا دیجئے باب المدینہ سے آپ نے کال کی تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اس میں بیماری کی علامت ہے آپ اپنی بچی کا اگر بیماری کی کوئی ایسی صورت تھی تو علاج بھی کروائیے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری سے بچنے کے لیے تاویزات بھی حاصل کیجیے باب المدینہ سے آپ نے کال کی ہے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بھی آپ تعویزات حاصل کر سکتے ہیں روزانہ اثر تم مغرب یہاں پر دیے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں بھی دیے جاتے ہیں تو حاصل کریں بیماری سے حفاظت کے لیے ظاہر اسباب بھی اختیار کریں صرف یہی نہیں بلکہ ظاہری اسباب بھی ہم کو اختیار کرنے چاہیے تعویزات اور وظائف کے ساتھ ساتھ بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اسی طرح دیگر جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں بیمار ہو جانے کے ان سے بھی اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تبارک وطالعہ آپ کی سب اہل خانہ کی ہر طرح کی آزمائش سے حفاظت فرمائے ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے عشاء کا وقت جو ہے وہ اذان کا قریب ہوا چاہتا ہے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے میرے پیارو میٹھی اسلام بھائیوں سلسلے کی ابتدا میں سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ نے کچھ گفتگو سنی ہمارے رکن شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلّم و الباری نے بھی کچھ اپڈیٹس ہمیں عطا فرمائی تھی اور کچھ مدنی پھول بھی دیے تھے امداد کے لیے بھی آپ کو ارض کیا گیا ابھی سلسلے کے فوراً بعد بکیہ جو مقامات ہیں دعوت اسلامی کے تحت جو مکاتب لگے ہیں ان کے ایڈریسز انشاء اللہ چلائے جائیں گے تو آپ ان کو بھی نوٹ کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اچکان رسول کی خدمت کریں اور دینوں دنیا میں اجر کمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بھی جاہین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.